بسم بس الرحمن الرحیم ورحمۃ الحمد علی محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ مکتفی حضرت اسکن معصوم تمام ممبر خواہ خارانہ اگرامی اور باقی تمام سامعین السلام علیکم شکر الدہ اللہ کا سلسلہ دارت نمبر چودہ حضرات کے مبارک تک پہنچانے کی توفیق حاصل کر رہا ہوں اور باب و صفحہ نمبر اکتالیس اور صدر نمبر صدر نمبر طالبہ گیارہ سے شروع ہوا چاہتا ہے اور اس میں بھی کل آپ کو نماز کے سجدے کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور کہاں کہاں نماز پڑھنا مقرو ہے مقروحات کے بارے میں بتایا تھا اسی کا تھوڑا سا ایک مسئلہ باقی ہے وہ بیان کریں گے اس کے بعد نماز کے اندر نماز کے صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط جو ہے جسم کو چھپانا پردہ کا حکم ہے صدر کا مقام بہت سے وہ بھی ان شاء اللہ کریں گے فرمایا کہ آگے فرماتے ہیں کون کون جوبر مغرو ہے یہ بیان ہونے کے بعد اور شروع میں کہا تھا نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے اور رغذ بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے ذہن میں فرمایا کہ وہی اگر آپ کو نماز پڑھنے کا ہو تو پورا نماز پڑھنے کی جگہ یعنی ایک جان نماز کے باربر کا جگہ آپ کو پاک ملنا چاہیے فرما لیکن اگر وہلم تج مکان اگر آپ کو نہ ملے کسی جگہ تواہراً جو پاک ہو یا سا ہو کن جس میں آپ کے لیے گنجائش ہو قیام و سجوداً یعنی قیام کے لیے اور سجدہ کے لیے یعنی آپ کے مضبوطوں پر بیٹھنے کے لیے جتنی بھی جگہ چاہیے ایک نماز کے برابر اس میں قیام و سجدہ وغیرہ کے لیے ہاں جی اور سزے میں جائیں تو آپ کے ساتھ آزاد زمین پہ ٹکنا ہے اس کے لیے اتنی جگہ پہ آپ کو پاک نہ ملے یعنی اتنی جگہ پہ پاک نہ ملے تو پھر کم از کم جگہ کتنا پاک ہونی چاہیے موضع اس شدو تھی جی. تو سجا کرنے کی جگہ موضع جگہ سوجوز سجزے کی جگہ تو سجا کرنے کی جگہ جو ہے کم از کم لا یا جزو جائس نہیں ہے اللہ یا کونہ مگر یہ ہو تاہران پاک سجزا کرنے کی جگہ تو واقع میں اور ہر صورت میں پاک ہونا ضروری ہے اس کا صرف خوشک ہونا کافی نہیں ہے. جائز نہیں مگر پاک ہو لیکن وہ مکان باقی جگہ جو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ ہے پاؤں رہنے کی جگہ ہار رہنا گھنا رہنے کی جگہ ان کا نیابشن اگر وہ خوشخ ہے اور آپ کے ہاتھ پیر بھی تازہ خوش ہے یعنی تو لاف جو خوش ہوئے اور, اور نفوس نہیں کرتا بلا لو اس کی تری بے بدن کا آپ کے جسم کو وہ بھی گا آپ کے لباس کو یعنی وہ بالکل خوش ہے اس پر کوئی تری نہیں اور آپ کے ہاتھ بھی خوش ہوگا, پیشانی بھی خوش ہے اس کی کوئی تری آپ کے ہاتھ کا کوئی تری اس فرش بھی نہیں لگ رہا ادھر کا کو کوئی طریقہ آپ کے جسم پہ نہیں لگ رہا ہے تو گیلا نہیں ہے اور ہاں جی تاکہ اس کی وہ گیلا پنیر آپ کے جسم لباس میں اثر کرے تو نخوش کر نہیں کرتا اس کے گیلا پنی اور تری آپ کے جسم بھی بدلنے کا وہ وصبہ آپ کے لباس کو نہیں لگ رہا کیونکہ وہ بالکل خوش ہوئے تو اسی صورت میں وہ علم یقن تہرن تو وہ جگہ اگرچہ جی پاک نہ ہو ہاں لیکن خوش ہے آپ کے اعضابی خوش ہے تو وہ سورج میں آپ کے لئے لیکن سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہے واقعی میں پاک ہے یا آپ نے وہاں کوئی سجگاہ ملا وہ لگایا لکڑی کا آیا جو بھی چیز کیا ہے کپڑا جس پہ سجدہ کرنا ہے صحیح ہو ایک پاک کپڑا ایک رومال مثلاً ادھر آپ نے رکھ دیا سجدہ کی جگہ پہ تو وہ علم یقن تہراً اور جو ہے سجدہ بغیر چی وہ دوسری جگہ سجدہ کرنے کی باقی جگہ پاک نہ ہو سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہے تو یجو زلاد فی اس میں نماز پڑھنا جیسے ضرورت مجبوری کے موقع پر کیونکہ نماز خزاں ہو رہا ہے اور کوئی جگہ آپ کو نہیں مل رہا ہے یہ ایک جگہ ہے جو کہ سجدہ کرنے کی جگہ کے علاوہ باقی سب ناپاک ہے لیکن خوشک ہے ہاں جی آپ کی کوئی جسم بھی خوشو ہو وہ بھی خوشو وہ جگہ تو ایک دوسرے پہ صلاحیت نہیں کر رہے تو اسی وقت بھی مجبوری کے موقع پر آپ نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن سجا کرنے کی جگہ ہر صورت میں پاک ہونا ضروری ہے خواہ وہاں سے جو ہے کوئی پاک چیز وہاں رکھ دیں جیسے کوئی روما رکھ دیں کوئی کپڑا رکھ دیں یا کوئی سززگاہ رکھ دیں یا کوئی کاغذ رکھ دیں کوئی بھی پاک چیز وہاں رکھ کر اس کو پسندہ کریں اگر وہ خود سجدہ نہ ہو خود وہ جگہ پاک نہ ہو خود وہ جگہ پاک ہے تو اسے پسندہ کریں میں وہ تجید ہاتھ دل خاص لیکن اگر اتنی بھی جگہ آپ کو پاک نہ ملے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بھی آپ کو پاک نہ ملے تو پھر فصل ملے ماں تو پھر نماز کو اشارے سے پڑھو یعنی پھر آپ سجدے میں سجدے میں سجدے میں سر تھوڑا سا ہاں سر سے اشارہ کرو اور ماں سے پیشانی جو ہے آپ زمین پہ نہیں رکھو کیونکہ زمین پاک نہیں ہے ان تو فرمات تو ایسے جہاں پر آپ اشارے سے نماز پڑھیں یعنی سر کو تھوڑا سا جیسے آپ تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھیں یا کھڑا ہو کے نماز پڑھیں تو تھوڑا سا جھکیں مثلا سجا کے لیے تھوڑا جھکیں جس طرح رخو کے لیے جھکتے ہیں تو جو سے تھوڑا زیادہ جھکیں مثلا یہی کر سکتے ہیں لیکن جو ہیں اب آپ یا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا جھکیں سجے کے قریب ہو جائیں لیکن سجا نہ کریں اشارے سے پڑھیں تو چونکہ وہ جگہ پاک نہ ہو معلوم ہوا ہی اس بحث سے کہ سجدہ کرنے کی جگہ تو ہر صورت میں واقع میں پاس پاک ہونا ضروری ہے باقی جگہ بھی پاک ہونا لازم ہے واجف ہے لیکن مجبوری کے موقع پر جب کوئی اور جگہ ہی نہ مل رہا نماز قضا ہو رہا تو ایسی صورت میں آپ ہو باقی جگہ خوش ہو تو پھر آپ نے لیکن کوئی گزر کا کوئی گندگی آپ کے جسم پہ لباس پہ شرط نہیں کر رہا ہے تو آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں مجبور موقع پہ اور اتنا بھی پاک نہیں ہو پھر اشارے سے تو یہ مجموعی پر آپ کو سر جگاہ کے حوالے سے نماز کی شرائط میں سے ایک قبل کی طرف رخ کرنا شرائط میں سے تھا اور دوسرا اہم ترین جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونا اور رغذ نہ ہونا یہ شرط تھا اور اس کے تفصیلات بیان ہو گئے تیسری شرط جو ہے نماز کے لیے آپ کے شرائط میں سے نماز صحیح ہونے کے لیے شرائط کے معنی میں نے آپ کو بار بار بتاؤں شرائط وہ چیزیں ہیں جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو حاصل ہونا ضروری ہے لہٰذا آپ کے جسم لیبات نماز میں داخل ہونے سے پہلے پاک ہو خاص بھی نہ ہو اور دوسرا ہم ایک اور شرط جو ہے نماز کے طالبان تیسرا شرط کا ہو اور مکان وہ کیا ہیں سترہ عورت ہے آپ کے پورا جسم خواتین کے لیے پورا جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر اس کا پردہ ہے تو اس کے نماز واجب ادا ہو جاتے ہیں یعنی اس کے واجب پردہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے ہاں مردوں اور لونڈیوں کے لیے باقی خواتین کے لیے پورا جسم ڈھانپنا ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کو کلائن سے نیچے اور پاؤں کو ٹہنوں سے نیچے اس علیصے کے علاوہ باقی پورا جسم پردے ہونے چاہیے وہ بھی ایسے لباس میں ہو جو بالکل جسم نظر نہ آ جائے ہاں جی آپ کے جسم کا گوشہ نظر نہ آ جائے سر کے بال نظر نہ آ جائے اور اگر آپ کا لباس سے نازک ہے جیسے آج کل پر دیکھتے ہیں اس بڑے کو سوراخ سوراخ ہے سوراخ سے اندر جسم نظر آتا ہے اس میں نماز نہیں ہوگا چاہے بالکل پتلا ہے بالکل ہاں جی اندر جسم نظر آ رہا ہے اس میں نماز نہیں ہوگا لہٰذا اس چیز پہ آپ لوگ مہربانی کریں اور خود بھی عمل کریں اور دوسرے تمام مومنہ خاتون کو اس پاک مسئلہ کے خواتین کو آگاہ بھی کریں جہاں تک آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ دین کے کی منطالمات بتانا جس سے عمل باطل ہوتا ہے خیال نہ رکھنے سے ہم سب کی ذمہ داری ہے جو جانتے ہیں نہیں جاننے والوں کو بتانا ہے۔ اس مسئلے میں کیونکہ آج کل کے دور میں پردے کا اہمیت روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے تو اور لباس زیادہ تر جو ہے بالکل پتلا لباس باریک لباس پہنے کی ہاں چونکہ دنیا کو ہو چاہتے ہیں ہماری خواتین کے سروں سے چادر بتا دیں یا پہنیں تو ایسے چادر پہنیں جو نہ پہنے کے برابر ہے جسم نمایاں ہو جائے گوش نمایاں ہو جائے ہاں جی تو پھر اس پر دے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں جی اور اس طرح کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے خواتین باقی لباس تو صحیح ہے لیکن آستین جو ہے بالکل اس پہ جو کپڑا ہے وہ بالکل باریک کپڑا ہے ہاتھ بالکل نظر آ رہا ہے تو پھر وہ بھی وہی حکم ہے چونکہ آپ کے لیے صرف کلائیوں سے نیچے پاؤں کے ٹہنوں سے نیچے اور چہرے کا جو مخصوص حسا ہے, ہے ہاں جی پیشانی سے لے کر تھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو جو وضو میں آپ دوکھتے ہیں اسی کو چہرہ کہا جاتا ہے اس حصے کے علاوہ آپ کے گردن بھی ناک بھی ساری کان بھی اور سر کے بال بھی یہ سب ڈانپا ہونا چاہیے پورا جسم آپ کا پردے میں ہونا واجب ہے یہ حکم مست حکم نہیں ہے زیادہ نگرہ میں واجب ہے اس کو اگر آپ یاد نہیں رکھیں گے کہ آپ کا نماز باطل ہوگا ہاں جی ہلیہ اگر کسی کا لباس حافظ ہے تو پھر وہ اس میں نماز نہ پڑیں ہاں اس میں وہ کوئی بڑی چادر نماز پہن کے نماز پڑھیں اگر خرچہ اس کے ہاتھ سے وہ باہر نماز کے دوران باہر نہ نکالیں پورے نماز اس کے ہاتھ چادر کے اندر ہو تو پھر جو ہے اس کی نماز صحیح ہوگا کوئی بڑی چاد نماز کے اندر بڑی چادر نماز کے اندر پڑے جس میں پورا جسم ڈم جائے ہاں جی ورنہ جو ہے عام کبھی شلوار میں ہو تو آپ کی خلائیوں تک ہے لباس میں ہونا ضروری ہے ہاں جی ہاں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے مگر ایک بڑی چادر پہن کے پورے ہاتھوں کو اس میں چھپا کے پڑے تو یہ پردے کے بعد نماز میں بہت اہمیت کا حامل ہے تو یہاں فرما رہے ہیں من شرائط ہے نماز کے شرائط میں سے صحیح ہونے کی ایک سط عورتیں ہاں مقامی پردے کو چھپانا ہے تو وہی اب حقیقت میں حقیقت میں مقامی پردہ مردوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ القلولدولو ہاں جی مقام مقامی پردے کا اگلا حساب پچھلا حساب یہ دو جگہ اصل میں ہے اس کو چھپانا واجب ہی البتہ مردوں کے لیے تکمیل و لین اس پردے کا کامل صورت ہاں جی مردوں کے لیے مابین صورتی ناف سے لے کر اللہ رغبت گھٹنوں اور تاخیر لے مردوں کے لیے مردوں کے لیے اگر ایک مار اس کے پاس کوئی لباس سے نہیں ہے تو اگر وہ اور لباس نہیں تو وہ اتنے لباس پہن کے وہ واجب نماز واجب اس کا ادا ہو جاتا ہے لیکن البتہ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں پھر وہ ایسے نماز میں لباس پہنتے نہیں جب کہ اس کے پاس کامل لباس موجود ہو نمروں کے لیے بھی کامل لباس پہنے سے قمی شلوار پہن کے نماز پڑھیں یا کوئی اور جامع لباس ایسے لباس جس کے جس کو پہن کر ہاں جی آپ ایک معزز شہری بن جاتے ہیں ایک معزز انسان کی صورت میں آ جاتے ہیں اور جس کو پہن کر آپ دفتر میں مجلس و محفل میں جاتے ہیں ایسے ہی جو ہے اچھے لباس پہن کے نماز نماز میں جتنا ہو سکے کامل اور اچھے لباس پہنیں گے اتنا آپ کو ثواب اور اجر ہے کیونکہ آپ نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اس مالی کے حقیقی کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور بادشاہی حقیقی کے حاضر میں حضور ہونا ہے اس میں جو ہے نامناسب لباس پہن کے چاہنا جو ہے جس طرح دنیا کے ماحول و مجلس میں جانا اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو پھر کیسے اس کائنات کے عظیم بادشاہ کے سامنے جانا اپنے لیے پسند کریں گے تو اس طرح کیسے جو ہے اس کے اجتبابی لباس پہنے نماز کے لیے مردوں میں کے میں یہ گنجائش رکھا کہ وہ گھٹنوں تک پہلے لے لے جال مردوں کے لیے اور ساتھی ہی ولیل ایمائل لونڈیوں کے لیے وہ زمانے میں بیچاری لونڈیوں کی ہیں ان کے لیے لباس تک صحیح میسر نہیں ہوتے تھے مالکان نہیں پہنچانتے پہناتے تھے اس وجہ سے شریعت نے ان کے لیے یہ چھوٹ رکھا کے پاس نہیں ہوتی تھی ولیل ہو رہا کا لیکن ایک آزاد خاتون کے لیے لباس کا حکم پردے کو حکم نماز میں کیا ہے یہ آپ لوگوں کا حکم ہے بتا رہی ہیں آزاد و خاتون کے لیے چونکہ ہم سب آزاد ہیں الحمد للہ آپ سب آزاد خواتین ہیں الحمد ہم نے غلامی کی زندگی نہیں دیکھی اللہ کے ہمارے اوپر بھل کرم ہے تو آزاد خواتین کے لیے جمیع بدن ہے پورا جسم کو ڈانبنا ہے ہاں پورا جسم پہ صحیح لباس سے ڈامنا ہے جس سے جسم نظر نہ آتا ہو جب ہاتھوں کے الزندین کلائیوں تک یہ معاف ہے ولوچ چہرہ جو پیشانی سے لے کر ہاں جی تھوڑی تک اور ایک کان چلے دوسرے کان جس کا موضوع میں دوہتے ہیں وہی حصہ چہرہ اسے بلتے ہیں ولقدمے اور دونوں پاؤں کو جو کہ ٹہنوں سے نیچے کو بولتے ہیں ہاں جی یہ جو ہے آپ کا لباس میں ہونا ضروری ہے اور یہ جو لباس ہے جو آپ پہنتے ہیں وہ ساتر و یہ لباس لا یا نے اللہ یا کن طاہرن یہ لباس بھی پاک ہونا شرط ہے ہاں جی مینغیر حریر لے لی اور مردوں کے لیے حریر ریشم کو بولتے ہیں ریشمی بھی نہیں ہونی چاہیے مردوں کے لیے اگرچہ یہ لباس جو ہے اگر آپ کو کھپڑے کرنا ملے من اللہ خرانخش اگرچہ وہ لکڑی کا ہو اول یا مختلف درستوں کے پتوں کا ہو یا ہمارے کاغذ کی پتوں کا ہو مثلاً تو لابا شبھی تو وہ کوئی حرج نہیں لیں جسم کا نام نہیں ہے حر صرح وہ ان لم یہ جتا اور اگر کوئی پردا نہ ملے بندے کو بے چارے کو جیسے آخرا کے جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں یا جو جو بتتے اس کے لیے جائے سے گاس سے بھی اپنے جسم کو ڈان پہ ان جی گاس سے کے جسم کو ڈان کے نماز پڑھ سکتے ہیں پھر آگے وہ صوب و لباس اضاء اللہ یہ سولت ہو جب نہ اپنے چھپائے مقامی پردے کو نہ ڈان پہ مقام کس وجہ سے لے لکیت اس کی باریک ہونے وجہ ہو سے پتلا ہونے وجہ ہو سے اب چونکہ خواتین کا پورا جسم پردہ ہے لہذا پورا جسم جو ہے ایسے لباس میں ڈانپے جو جو جسم کو نظر نہ آ جائے ہاں جی خواتین کے پورا جسم کا ڈاننے والا لباس چونکہ کا پورا جسم کا ڈاننا واجب ہے صحیح لباس میں ہونا چاہیے جس میں جسم نظر نہ آ جائے پلہ بھی نہ ہو سوراخ سوراخ نہ ہو تو ہاں جی باریک ہو اور اس سے جسم نہ ڈانپ پہ جو جو و سلاطفی تو اس لباس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جو جسم کو صحیح طریقے سے نہیں ڈانتے اور اندر نظر آتا ہے جسم و علم تجز غیر الحریر مردوں سے بتا رہے ہیں اگر مردوں کے لیے رشم کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ ملے پھر ذیک الوقت وقت ہونے کی وجہ سے غزہ یا میدان میں ہونے کی وجہ سے تو جو و سلاطفی تو مردوں کے لیے جائز ہے رشیم کے کپڑے میں نماز پڑھنا آگے فرما دیں ولاون کا شفا اگر بے پردہ ہو جائے مقام پردہ ظاہر ہو جائے خواتین کا سرد چادر گر جائے یا جسم سے چادر گر جائے یا کچھ ایسا جسم کا نکل آئے بن غیر اختیاری اس کے اختیار کے بغیر تاثیر اسی کوتاہی کے بغیر تو یش چراؤ تو جسم کو ڈان بلا ترقین فوراً فوراً جو ہے وہ اس کو دوبارہ وہ چادر کو کھینچے اپنے جگہ پر ڈال دیں ہاں سر کو ڈان لیں جہاں سے نیچے اترا ہے تو فوراً ڈانے کے سر میں لا تب تو, تو تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے کچھ ایسوں کا ڈان پہ کچھ سنی با جہاں ڈاننے کا حکم ہے پردہ ناخص ہو کے آپ نے لباس پڑھنا جیسے میں نے دیکھا بعض خواتین سر کے بالوں کو نیچے سے نکال کے وہ نماز پڑھتے ہے وہ نماز باطل ہے آپ کے سر کے باتوں کا بالوں کا بھی چھپانا پردے میں شامل ہے پورا جسم پردے میں شامل ہے پورا جسم ڈھانڈنا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ہاں لباس ہے تو بڑے چادر نماز میں آپ نماز پڑھیں تاکہ آپ کے نماز سے یہ امید ہے کہ آپ لوگ ان کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے اللہ آپ سب کو السلام علیکم